اِذَا تُتْلَا عَلَيْهِ آیَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ جب اس کے سامنے ہماری آیاتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو گزشتہ قوموں کے قصے ہیں